ہوں. یہ اس کا لا محمد کوئی بھی نماز نہیں ہے لا تلا کوئی بھی نماز نہیں ہے لالی جس کا ہے سلاتا لٹر ہے کہ کسی بھی انداز کی کوئی نماز مکمل طور پر جن سے سلاد کی لبی ہو گئی جب تک صورت فاتحہ نہ پڑھی جائے لالاتا اور لے من من کرم اصول چاشی کے اندر موجود ہے کہ یہ عام ہے انہوں نے عام کی بھی ساتھ دیتے ہوئے ما اور من کرم بیان کیا ہے کہ یہ عام ہے ہمارا دعوی بھی عام کا یہ فرمانا کہ لا کہ جو آدمی بھی پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی یہ صحیح بخاری اور یہ جناب صحیح مسلم سے حمیز یہ, یہ مطلب تو نہیں ہے کہ چھوٹے موٹے کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں کوئی اور نبی بھی ہو سکتا ہے کوئی اور علاج بھی ہو سکتا ہے نہیں لا سلاسہ, کوئی بھی نماز اور من جو بھی پڑھنے والا ہو جب تک اس کے اندر سورت فاتح نہیں پڑھے گا اس وقت تک اس کی نماز نہیں ہوگی اب ایک تیسری حدیث یہ جناب اللہ کی یہ حضرات نے احادیث میں فرمایا ہے حضرت اب بن اسحا ابو الہیلہ ان کے حدائی انبی انا بی ولدا ان النبی من صلى صلاۃ لم یقرأ فیها من القران فهي قضاء فلا صلاۃ غیر تمام فقیل نكون والی وامین فقال قال بها فاشکا الله صلی اللہ قال الله تعالی قسمت الصلاۃ بین عبدی اسرین لبن ابی هریره رضی اللہ عنہ بتفاتے ہے کہ جناب محمد رسول اللہ اللہ سنایا من سل سلا جو آدمی بھی کوئی نماز پڑھے من عام اور سلاتن لکھ رہا کہ جو نماز پڑھنے والا کوئی بھی نماز پڑھے جب تک اس کے اندر صورت فاتحہ نہ پڑھے وہ نماز حجاج ہے تین مرتبہ فرمایا ناقص ہے ناقد ہے ادھوری ہے ادھوری ہے, ہے غیر تمامن وہ نماز مکمل نہیں اللہ تعالی نے ہمیں مکمل نمازیں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے یا ادھوری نمازیں پڑھنے کے لیے مکمل پوری نمازیں پوری نمازیں غیر و ادھوری نمازیں پڑھنے کے لیے اور ایسی ادھوری نماز نہیں ہے جا پھر پڑھ طریقہ بچلایا اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ صورت پاکیاں پڑھنے کا اس کو حکم دیا اور پھر یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوی اللہ پیار فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی من صلحہ صلحہ جو آدمی بھی کوئی نماز پڑھتا ہے جب تک نہیں پڑھتا وہ نماز ہے ہے ہے گانجی ان میں کہنے والوں نے ان کہا کہ اگر ہم امام کے پیچھے ہوں اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو پھر فکار کا انہوں نے دل اقلاع اقلاع پڑھنے کا حکم ہے اور عراق پڑھنا یہ زمان کا کام ہوتا ہے دل کا نہیں تم یہ کلا دیہاتی نقصے کا اپنے دل کے کی اندر کیوں کو رسول اللہ میں نے سنا تھا رسول رسم سے کہ کیا پور رسول نے فمایا کال اللہ تعالی اللہ کا فرماتا ہے ہے حدیث, بن جاتی ہے کہ اکرم اللہ تعالی رہے ہیں کہ بینی و بین آفی میں نے نماز میں نے کو تقسیم کیا میں نے نماز کو تقسیم کیا آگے حدیث کے اندر تقسیم نماز کی نہیں ہے آگے تقسیم ہے تو کس کی ہے صورت ہاتھیں کی ہے تو جناب محمد محمد رو و رسول آج اس مقام پر ہم جو جمع ہوئے ہیں ایک خالص شریح مسئلہ ہے فاتحہ حلفل امام کا اس کے لیے میرے مقابل مولانا عبد الرحمان عبد الرحمان ایک پیش کی آیت اور تین حدیثیں اب پیشتی ہیں. پہلے انہوں نے جدا کرتے ہوئے یہ کہا کہ مقلد کے لیے بس امام کا گول کافی ایک مقلد انسان کی تسلی کے لیے تسلیم کر لے یہ تو ہے اس کے اپنے لیے باقی اب اب ہمارا مقابلہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو امام عریفہ کے اقوال کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے بات یہ طے کی گئی ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق جماعت حنفی جو ہیں ان کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا غیر مقدین حضرات جو ہیں ان کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے چونکہ اب بات ہے قرآن و حدیث کی اس لیے ہم نے قرآن و حدیث پیش کر کے کوشش کرنا ہے ان لوگوں کو جو امام ابو لطیفہ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور باقی ان کا یہ کہنا کہ مقلد آدمی استضار نہیں کر سکتا یہ کی, ان کی باتیں ہیں ہماری تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے عبد اللہ چار اور مختلف فراہم کی کوئی کتاب اٹھاؤ ہدایا اٹھاؤ کوئی اور اٹھاؤ وہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے مسئلے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے دلیل دلیل پہ پہلے قرآن دلائل حدیث، دلائل تو جب بھی بات کی جاتی ہے تو قرآن و حدیث کو بطور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے. اور ان شاء اللہ حدیث آج آپ کے سامنے ظاہر ہوگا کہ قرآن و حدیث ہمارے ساتھ ہے یا ان کے ساتھ ہے. یہ میرے پاس ہے تھوڑا سا وضاحت کرتا نا جمنا ابن تیمیہ امام ابن تیمیہ شیخ السلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے شروع سے یہ فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کو تھوڑا سا میں سنا دینا چاہتا ہوں پھر میں ان کی باتوں کا جواب دینے لگا ہوں وہ فرماتی ہیں کہ اس مسئلے میں اب فن نظام منت دو طرف ہو گیا کری فری گیٹ ہمارا فریق فرماتے ہیں امام جو لوگ ہیں کہ امام کے پیچھے نہیں کرنی چاہیے جمہور وہ کیا ہیں جمہور اصلاح جمہور اسلاح اور جمہور کہ سلطی جمہور جمہوری ان کا کیدہ کیا ہے کہ امام کے ساتھ کراد نہیں کرنی چاہیے اور آگے فرماتے ہیں سننا تو صحیح ہاں اور ان کے پاس کیا ہے دلیل اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب, کتاب سننا تو اور سننا پہ یہ میں آگے پھر بعد میں اور بھی سناؤں گا بات شروع میں اتنا میں سنانا چاہتا تھا اس مسئلے میں ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے اور ہمارے مقابل فریق کے پاس کوئی پرانے پاک کی دلیل نہیں ہے یہ انہوں نے پیش کیا ہے ایک آیت کو فکر رہو ماتل قرآن اب پہلے خود بڑا کہہ رہے تھے کہ فاتحہ فاتحہ یہ فکرو ماتر منل قرآن یہاں کوئی فاتحہ یا امام کا لفظ آیا ہے جب نہیں آیا تو مول صاحب کو یہ کیوں حق صرفا باقی یہ پیش کیا انہوں نے فکر یہ قرآن بلکہ تفصیل کان اٹھائیے اس وقت کبھی تک سورہ فاتحہ نازل ہوئی نہیں تھی سورت فاتحہ ابھی تک نازل اس سے پہلے یہ سورت مزمل کی آئے تھے فکر اب فاتحہ ابھی تک آئی ہی نہیں تو فاتحہ کا حکم ہو سکتا ہے میرے وہ مرنا ہے مر کر اللہ کے پاس جانا ہے اب یہاں اور کچھ نہ بنا تو یہاں انہوں نے کور لیا جی مرلہ جیون ہنسی مرلہ جیون نہ مانے تو امام ابو حلیفہ کی بات نہ مانے اور ماننا پہ ہوئے تو ایک متعلق مطلب کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے کہ جی اس نے یہ کہا ہے اس نے حدیث کے دو ہی رسول کتاب اللہ اور کیا کہتے ہیں آگے سنت رسول یہ ملا جیون کتاب اللہ کا نام ہے ملا جیون سنت رسول کا نام ہے مولانا پیش کا, دلیل. جیون کا دلیل. اللہ کے قرآن سے دلیل پیس اس قرآن کی آج سے کچھ نہ بنا کہ मा مات سے مراد کر کیا ہے جی فاتحہ भाई ماتی بنا ہے جو آسان ہو ایک آدمی کے لیے سورت فاتحہ آسان ہے ایک کے لیے صورت اخلاس آسان ہے ایک آسان, ہے تو آسان جو بھی ہو یہاں فاتحہ کی بات پھر یہاں کا ذکر نہیں چاہیے ای اس آیت کے لیے شان نزول کے بتاتے کہ یہ امام کے پیچھے اراد کرنے کے بارے میں نازل وہی وہ کوئی نہیں پھر اس کے بعد انہوں نے ایک روایت پیش کی مسیح سرات والی خود سے جس میں رولم دیا تھا کہہر بھی, بھی نہیں اکیلا. اکیلا. اکیلا. اکیلا. اکیلا. رسول پاک یہ نہیں کہتے کہ بخاری میں کیا ہے ما تیسرا جو بھی کیا ہے آسان ہے پھر اس کے بعد اس میں بھی چونکہ مقتدی کا ذکر نہیں تو خلفل ایمان کی بات نہ ہوئی آگے آئے ہیں جیسے لا اور تو جو لا قائل نہیں وہ تو مسلمان تو لا کے امام کے پیچھے پڑھنے کا قائل ہے کیا خیال ہے وہ مسلمان نہیں ہے اور اس کے ساتھ لا نبی عبادی نبوت رسول پار کے بعد اگر کسی کو آدمی نبی مانے نبوت کا قائل ہو کسی نئے نبی کا تو وہ ختم عمومت کا منکر ہو کافر ہے لا لاتا کے خلاف بھی کافر ہے جب کافر نہیں تو لا لاتا کو لا نبیہ پر قیاس کرنا بھی درست اور شاہین کا قیاس کی حجت نہیں لا سلاتا یہاں پر خلف امام کا لفظ آیا خلف امام کے لیے یہ ہی کوئی نہیں اور یہی ہے خود شریف صفا کسی کا راوی ہے سفیان ابن وہ فرماتے ہیں وَحْدَهُ سلی یہ جو لا لاتا کے ارشاد رسول پاک نے فرمایا تھا کس کے لیے اکیلا جو نماز پڑھ رہا ہو کے لیے رسول پاک نے فرمایا اور اس کے بعد انہوں نے حدیث خداج پیش کی ہے بخار مسلم سے حضرت اللہ تعالیٰ جو فاتحہ پڑے اس کی لفظ ہے کی جو حدیث ہے اب انہوں نے امام کہا نا برا المام ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بول ہے سمجھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ من اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں جو مسلم شریف سے انہوں نے پیش کیا اس میں امام کا جھوٹ بول میں اس میں کوئی لیا خداج وہ خداج کون سی نباز خلفل امام خلف امام کا ذکر نہیں کوئی نہیں, نہیں اور جب خلف کا ذکر نہیں تو دلیل تو وہ پیش کرنا مودی صاحب اور جس میں حلف المام کا ذکر ہو اور پھر آ کے اکرا بحالی نفس وہ حضرت ابو کا پتہ ہے اس میں مران کا نظر ہے جو حضرت ابو کی بات ہے ان کا شاگرد اس میں نفس ان کا شاگرد اس میں کرا تھوڑا سا سمجھو کا مولانا ارمان شاہی نظر آتے ہیں ہمارے پاس کچھ آ کے پڑھ کے دونوں میں بھی سمجھاتا ہے حضرت ابو نے اکرا بحا پی نفس ان کے بخور حکم دیا کہ تُو دن دن میں زبان کے ساتھ پڑھا آخر. انہوں نے یہی کہا دلیل کیا پیش کی یہی لا لاسلاتہ پیش کی نہیں دلیل کیا پیش کی فداج والی حدیث پیش کی اگر خداج والی حدیث مفتی کے لیے ہوتی تو حضرت ابو ہراج کی روایت کا نہ نماز نہیں, ہوتی لیکن نے والی حدیث سے نہیں کیا جو مسلم شریف انہوں نے پڑھا ہے بلکہ وہ قسم تو سزا تھا کتنا پھر مرفوع معاملے میں صحابہ کا مرفوع کے مقابلے جو امام کے پیچھے روکتے ہیں اقرا نہیں کرنی چاہیے ان کی دریف کیا اللہ کا قرآن سب سے پہلے نمبر پہ دریف اللہ کا یہ <تُرْحَمُون> میرے پاس ہے وہ فرماتے ہیں حضرت امام احمد کا کو نقل کرتے ہیں تھوڑا سا سنونے کے جمہور سلفی جمہوری سلفی جو کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے پڑ گئی نہیں, نہیں, نہیں تر وہی کون کیا ہے صحیح. صحیح. صحیح. اور صحیح کیوں ہے کون کہتا ہے اللہ کہتا ہے بات پر کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی نماز کے بارے میں ناردن. وہ ایک نماز میں قرآن پاک پڑا جائے تو مختلف کو حکم ہے کہ تم چپ رہو تم یہ چپ رہنے کا حکم کون دے رہا ہے اللہ امام ابن کا فرماتے ہیں یہ کون کہتا کہتا ہے اللہ ہے میرا دوست کسی امام کی بات نہیں امام کی بات ہوتی چھوڑ دیتے یہ بات ہے اللہ بات کی وہ اللہ کے قرآن کے سامنے تو سر تسلیم کم کر لو اجماع ہے اس بات پر یہ آئے تھے کریما نازل ہوئی ہے نماز کے بارے میں جو امام سے ثابت فکر ہے؟ یہ ثابت کریں کہ یہ فخر القرآن جو ہے مبارد. یہ امام کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور مقتبیوں کو کہا گیا ہے کہ تم پڑھا کرو اور خصوص طور پہ یہ قرآن بات اللہ کے فضل و کرم سے ہماری طریقہ اللہ پاک کر جے جو قل ہے کون سا کول بھائی له سے تشریح اللہ کی تشریح رسول ایک سو چھیاس کا کو کن اس کے نیچے ذکر کرتے ہیں حضرت کی، حضرت رسول پاک نے فرمایا انما کوئی نہ مانو جو تم بھی پیدا قبر پر قبر ہوا کراں انس تو ویسا کلا سنیاں نہ لو انما ہمدا فقلو اللھم ربنا لك الحمد رسول پاک فرماتے ہیں اذا قرہ جب امام پڑھے تو تم چپر ہو یہ بتاتے ہیں کہ یہ رسول پاک وہا کہ تشریح کریں اذا قرہ القران اذا قرہ یار امام نصاری فرماتے ہیں اذا قرہ القران کی تفسیر اس حدیث نے کی جاتی امام پڑے تو مقتدیو تم ہے کہ محمد میں نے اپنی گفتگو میں کیا تھا کہ مولانا <سلام> ہے کہ ہمارا مقابلہ چونکہ ان لوگوں سے ہے اس لیے ہم قرآن اور حدیث پیش کر رہے ہیں ویسے تسلیم کیا ہے کہ اصولی طور پر مقلط کے لیے اس کے امام کا قول ہی چاہیے ہوتا ہے اور وہی کافی ہوتا ہے لیکن میں بول رہا یہی گزارش کروں گا کہ اپنی فقہ کی کسی کتاب کا ایک حوالہ دو کہ اگر مسئلہ ماننا ہو امام کی تقریر کرے اور اگر کسی کا مقابلہ کرنا ہو تو پھر سکان اٹھائیں پیش کرو امام صاحب کو اپنی کسی کتاب کا اصول پیش کرو مکل کو ہر میں اور بات چلین کی اور تکلیف کی تعریف ہی کی کیا ہے مولانا و قول غیر بغیر حجت کے دلیل سے وغیر کی بات کو ماننا اور کی تو تعریف سے دلیل آتی ہی نہیں ہے بات کرتے ہیں کہ عدل اربا عدل اربا سے بتائیے کہ یہ وزیفہ اور شکر کس کا ہے عزلہ اربا سے کرنا مولانا انسان میرے پاس پڑھتے آپ کی اہمیت تو یہی ہے کہ آپ کو اپنے اس کو پتا نہیں ہے کہ مکل... وظیفہ کیا ہے تکلیف اور وظیفہ ہے استحال ہاں استدلال کرنا یہ مقلب کا کام نہیں یہ کا دی سنت رجوع کرنا تکلید نہیں تکلید نہیں اور یہ تو جرائب ہے, ہے اور مقلط کا تھا کہ اپنے امام کا قول پیش کیجیے سفیا سوری بلا رہے ہیں امام تشائی بلا رہے ہیں امام خریف رحمتہ اللہ کا ایک حوالہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں بھی مانگنا چاہتے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مات یسرا سے مراد انہوں نے خود تفصیل کی ہے مات یسرا جو آسان ہو جو کیا ہو آسان ہوا یہ نبی پاسم کے الفاظ تھے اس مصیب سلاب کو کس کو ہو مصیب کو کس کے الفاظ سے نبی پاسم کے اور اسی حدیث پہ نبی پاسم نے بجائے قرآن نبی کی تفصیل تھی جس کو مولانا نے ٹکڑا دیا, دیا ہے اور اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں اور پیش کی ابو, رضی اللہ. ابو رضی اللہ سے پوچھا گیا امام کے پیچھے اپنے دل میں پڑھو آگے انہوں نے کیا پیش کی کیا پیشی کی؟ کہ, کہ میں نے نماز اور اپنے بندے کے درمیان، تقسیم، کون کہہ رہا ہے اللہ اپنے یہ کا دینی بین کہ میں نے نماغ کو اپنے اور اپنے بندے کے سلاد نماز کا نام کا نام یہ ایک ہی کس نے کہا حدیث ہوتا ہے اللہ کا یہی سلاد ہے کہ اس کے بغیر سلاد ہوتی ہی نہیں ہے اس کے بغیر سلاد مولا ہے حدیث کلسی نہیں ہے اور بیان کرتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے رقم کرتا نہیں ہے آسمان فارق ان لوگوں کو پتا ہے جس طرح کوئی اور صورت باتیں نہ پڑ جائے کوئی نماز نہیں ہے اس میں کہاں سے آپ ایک مسلا گھسیٹ کم کرنے جانا چاہتے ہیں میں آج نہیں کر مہربانی سے یہ بیان کیا تھا تم اپنے ہنسی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو لے آئے ہونے تیاریاں اب آئیے بات آئی تھی یہ جامع چوتھی تین میں نبی اکرم صلی اللہ وسلم کا فرمانے دوبارہ سنیے کی نماز کی, کی, تو کو پر کی کا پہنہ ہو گیا. جب نے سلام پھیرا تو نے فرمایا، إن کہ تم اپنے امام کے پیچھے محمد صبح کی نماز پہ مخالف قرآن یہ جی تو اس وقت کی ہے جس میں فاتر حاصل نہیں ہوئی تھی میرے بھائیوں یہ قرآن حمد ہے سورج مزمل کی جو ابتدائی آیات ہیں امام سیوکی نے اقرام میں لکھا کہ یہ ابتدائی آیات ساری مکی ہے ساری کیا ہے مکی ہے اور یہ جو آخری آیات ہے یہ مدنی ہے یہ کیا ہے مدنی مولانا حسنی! قرآن کے انداز کو دیکھیے قرآن کے انداز کو دیکھیے قرآن کے الفاظ کو دیکھیے قرآن مجید کے الفاظ کیا ہے آئیے ملاحلہ کیجیے آپ جو فخر قرآن پیش کیا تھا اس کا میں نے جواب دیا کہ وہاں فاتحہ کا ذکر نہیں ہے نہ مختلف کا ذکر ہے یہی خیر القرآن میرے پاس ان حضرات کی ہے سب ایک سو پچیس ہے یہ سو اٹھارہ ہے بھی اس میں حضرت ابو سعید اللہ تعالیٰ امام نے ذکر کی ہے اس میں فاتحت فاتحہ سے الگ الگ اپنی وسلم کا بخاری شریف میں اور اکیلے نمازی کا تذکرہ مختبی کا تذکرہ نہیں ہے بات ہی ختم لا لا تو میں نے کہا تھا یہ لا الہ کے ساتھ نہ ملا ہو پھر انہوں نے کہا اللہ کوئی نہیں کسی طرح نماز بھی کوئی نہیں بات تو یہی ہے اللہ کوئی مانے تو وہ کون ہے؟ زمانے کے کافر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ مانے تو؟ کافر. کوئی کے بغیر نماز اگر کوئی مانے مقتدی کے لیے خصوصا جیسے کہ جنوری سارے کہتے ہیں امام طویل کا والا سنا چکا ہوں تو سارے وہ کافر ہیں لا الہ اس کے ساتھ اگر ملایا جائے الہ کوئی نہیں الہ مانگے تو ماننے والا کون ہوا کافر اللہ کے لال کشور کو مانتا ہے کسی طرح پاسیا کے بغیر اگر نماز کو مانتا ہے تو وہ پھر کیوں